إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم فِي في الدنيا وَمِنَ ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایک بات کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام مسیح ابن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور ہے بھی وہ میرے نزدیکی والوں میں سے وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں سے باتیں کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے کہنے لگیں اے اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے سامعین و نایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش یہ خوشخبری مریم علیہ السلام کو فرشتے سنا رہے ہیں کہ انہیں ایک لڑکا ہوگا بڑی شان والا جو صرف اللہ تعالی کے کلیمے کن کے کہنے سے ہوگا اور یہی تفسیر ہے اللہ کے فرمان مصدقم بکلی من اللہ کی یعنی وہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے کہ اللہ کے کن کہنے یعنی ہوجا کہنے سے وجود میں آئے ہیں اور اللہ کے بندے اور رسول ہیں جیسے کہ جمہور نے ذکر کیا اور جو بیان اس سے پہلے گزر چکا ان کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ بیٹا مریم کا ہر مؤمن اسے اسی نام سے پہچانیں گے مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں وہ بکثرت سیاحت کریں گے ماں کی طرف منصوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہ تھا اللہ کے نزدیک وہ دونوں جہان میں برگزیدہ ہیں اور مقربان خاص میں سے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور کتاب اترے گی اور بڑی بڑی مہربانیاں ان پر دنیا میں نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اور انلاعزم پیغمبروں کی طرح اللہ کے حکم سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ شفاعت کریں گے جو قبول ہو جائے گی صلاوۃ اللہ وسلم و عالیہ ہی مجمعین وہ اپنے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کریں گے یعنی اللہ عد لا شریک لہ کی عبادت کی لوگوں کو بچپن ہی میں دعوت دیں گے جو ان کا معجزہ ہوگا اور بڑی عمر میں بھی جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی کریں گے وہ اپنے قول و فعل میں علم صحیح رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے ایک حدیث میں ہے کہ بچپن میں کلام صرف عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے اور جریج کے ساتھی نے اور حدیث میں ایک اور بچے کا کلام کرنا بھی مروی ہے تو یہ تین ہوئے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے مریم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اپنی مناجات میں کہنے لگی اے اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا میں نے تو نکاح نہیں کیا اور نہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے اور نہ میں ایسی بدکار عورت ہوں شہ اللہ آز اللہ وجل کی طرف سے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اللہ کا امر بہت بڑا ہے اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی وہ جو چاہے پیدا کر دیں اس نقطے کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ زکریہ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اس جگہ لو یف تھا یہاں لو یخلوقو ہے یعنی پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ کسی باطل پرست کو کوئی شبہ کا موقع باقی نہ رہے اور صاف لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی مخلوق ہونا معلوم ہو جائے پھر اس کی مزید تعقید کی اور فرمایا وہ اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا بس وہ وہیں ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے بعد ڈھیل اور دیر نہیں لگتی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا و میں امرحدن کلم بالبصر یعنی ہمارے صرف ایک مرتبہ کے حکم سے ہی بلا تخیر فیل فور آنکھ جھپکتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے ہمیں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا